صرحمن ورحمۃ الرحمد صلی اللہ علیہ و رحمت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان شاہ اور شکر میں موجود تمام برادران اور خان کو شرما چلنے کے بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعویشریف میں سے دعاؤں کے اور نماز کے اندر جو کچھ پڑھی جاتی ہے ان کی مختلف دوست سات ساتھ اور تشریف کے زمین میں ہیں اور اس سلسلے میں آج درس نمبر چھیالیس ہے کتاب دعوشریف میں سے چونکہ ہمارے باعث اب نماز کے اندر داخل ہوئے ہاں جہ نماز اقامات کے بارے میں اقامات کے بعد جو دڑی دعا پڑ جاتی تھی اس کا ذکر میں ہو گیا اللہ پھر نمات وسم اس کے بعد نیت ہو گیا نیت کے بعد تبۃ الحرام پھر نوجہ تو سبحانک نکلاں اور اس کے بعد پھر خاموشیشی دعائیں خاموشی پڑھ پڑ جاتے پھر آؤز باللہ میں جذیم ہاں جی اس کے بعد جو ہے کل میں نے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الہم شریف کا جو ہے مختصر تجمہ کھل کے درس میں آپ لوگوں کو پہنچایا تھا چونکہ نماز پیارے نبی نے فرمایا کوئی بھی نماز، الہم شریف کے بغیر نماز, نماز نہیں ہوتی ہے لا صلاۃ الا بے فاتحت الكتاب اور شریف کے اندر جو معنی اور معفوم ہے جی اس کو مختصار نکالمی نے مختصر ترجمے کے ساتھ بیان کیا تھا لیکن علام شریف کے بارے میں ایک حدیث مبارک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ حدیث جو ہے مولا امام رضا علیہ السلام کے تفصیل سے نقل ہوا ہے کتاب اینضا میں اور یہ تفاصر کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے تفصیر میزان وغیرہ تفسیر نمونہ وغیرہ ان تمام معتبر علیہ اسلام کے تفاصر میں امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث نقل ہوا ہے تو اس میں جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ مول حدیث مجھے چونکہ ہاں جی علم شریف کو جو میں معنیٰ سمجھنے کے بعد جس طرح شار رسول نے فرمایا یہ جو ہے اس شرح سے جو معنی و مہوم لیتے ہیں اس سے بھی ہم جتنا آشنائی ہو جائیں گے اتنا ہمیں نماز کے اندر حضور قلب پیدا ہونے میں ہمیں مدد ملے گا تو اس لیے فرماتے ہیں یہ امام فرماتا ہے یہ سورہ جو ہے ایک لحاظ سے یہ سورہ دو حصوں میں تاثم ہو جاتی ہے یعنی ایک حصہ خدا کی حمد و ثناء اور دوسرا بندے کی ضروریات اور حاجات یعنی بسم اللہ سے لے کر مال یوم الدین تک جو ہے اللہ تعالیٰ کے خدا کی حمد و ثنا ہے اور پھر جو ہے خانہ و خان سین سے لے کر آخر تک بندے کی ضروریات اور حاجات ہے تو کتاب این اخبار رضا میں سرور کائنات سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی منقول ہوا ہے اور جس سے بڑا ہے مجھے لگا تو میں آپ لوگوں سے شعر کر رہا ہوں اس درس کے توسط سے درخت نمبر چھیالیس کے سے پیارے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بند عالم کا ارشا تھے الپیار رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالی خود جو فرماتے ہیں کہ بندہ جب الحمدریف پڑھ لیتا ہے اس کے ایک ایک پیراگراف کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے نہیں بندہ بسم اللہ رحیم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں الرحمٰن الرحیم پڑھتے ہیں اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے مالکی آمیندین پڑھتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے ہاں جی فراغ یہ خانہ ابدوی آخان ابدو سعین بولتے ہیں تو اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے اور اسی طرح عید الصراد الم السکیم سے لے کے تک بندہ جب پال لیتا ہے تو اللہ تبار و تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے وہ کلمات پیارے رسول نے اس حدیث میں ہمیں نقل فرمایا ہے تو پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ ہی تو ممبئی ہوئی ہیں اللہ سے جو ہے تعلق اور رب آپ ہی کو ہے تو آپ فرماتے ہیں خدا ان جب آپ بندہ الحم شریف پڑھنے لگتے ہیں تو خدا دالم کے اشارت ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اللہ خود میں نے سورہ سورحمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے لہذا میرا بندہ جو ہے حق رکھتا ہے کہ جو چاہے مجھ سے مانگے جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیح بندہ جب خلوص سے معنی مخو کو مدر رکھ کر حج پوری توجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو خدائے بزرگ کو برتر ارشاد فرماتا ہے بندے کو جواب میں کہ میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو مجھ پر لازم ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں مجھ اللہ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں yani اس کے کاموں کو یہ آخر تک پہنچا دوں اور اسے ہر حالت میں برکت عطا کر دوں خدنے آدمی کیونکہ اللہ کے نام سے جب اس لیے حادث مبارکباد ہے نا آپ نے خود فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہو جاتی ہے وہ ابتر ہے دم ہے وہ نتیجہ نہیں انجام کو نہیں پہنچتا ہے لہذا جب یہاں بندہ جب علم شریف کے شروع میں بسم اللہ فرماتا ہے کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں اور اسے ہر حالت میں برکت عطا کر دوں جب بسم اللہ جب بندہ فرماتا ہے تو فرماتے ہیں جواب میں اللہ یہ فرماتا ہے جب وہ کہتا ہے یعنی بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعارف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے تو خدا وند تعالیٰ ابر فرماتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جواب میں میرے بندے نے میری حمد و ثناح کی ہے جی یعنی اس کا مبارک میں کے ذریعے سے اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ میرے عطا کردہ ہیں لہذا میں مصائب کو اس سے دور کیے دیتا ہوں الحمت گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے دار آخرت میں بھی نعمات سے نوازوں گا نوازوں گا اور اس جہاں کے مصائب سے بھی اسے نجات عطا کروں گا جیسے اس دنیا کی مثبتوں سے اسے رہائی دی ہے ہاں جب آپ الحمدللہ رب العالمین رما ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری بشارتیں سناتا ہے کہ بندہ جو ہے میں تم جب میرے اے حمد کی میرے سنا کے اس کلمات کے ذرے سے تو میں تمہاری دنیا میں بھی تمہیں عطا کروں گا حقم کی نعمتوں سے نوازوں گا مصائب کو دور کروں گا اور خلخ اعمت میں بھی تمہیں جو ہے ہم کے نعمتوں سے نوازوں گا اور اس عالم کے مثبتوں سے تجھے راہی دے دوں گا پتہ نہیں جب وہ کہتا ہے جب بندہ کہتا ہے الرّحمن الرحیم دوبارہ تو اللہ بڑا مہربان نہاظ رہوں والا ہے تو خدا عدالم فرماتا ہے جواب میں پیارے نبی فرماتے ہیں خدا عدالم فرماتا ہے میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں تو اللہ فرماتے ہیں گواہ رہو کہ میں اس کے میں اس کے حصے میں اپنی رحمت اور اطیاط زیادہ کیے دیتا ہوں یعنی اس کے ایسے میں, میں اپنے رحمت اور اطیاط کو اور زیادہ کیے دیتا ہوں اس کو اور بہت زیادہ یعنی رحمت اور عنایتوں سے نواز دوں گا بتائیے جب وہ کہتا ہے مال کی یوم دین جب بندہ مال کی یوم دین کہتا ہے تو خدا فرماتے ہیں جواب میں کہ گواہ رہو کہ جس طرح اس نے روز قیامت میری حاکمیت وہ مالکیت کا اعتراف کیا ہے حساب و کتاب کے دن میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دوں گا اس کے نیکیوں کو قبول کر لوں گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کر دوں گا یہ اللہ تعالیٰ بندے کو مالکیوں میں دین کہنے کے جواب میں اللہ فرماتا ہے جب وہ کہتا ہے ای آب دو بندہ جب فرماتے ہیں کہ اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے البتہ جب ہم پوری توجہ سے اور ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ جب یہ جملہ بولتا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں دل و زبان ایک ہو کر تو اس وقت یقیناً اللہ فرمائے گا کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے وہ صرف میری عبادت کرتا ہے حماتے میں تمہیں گواہ گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں اسے ایسا ثواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے دنیا میں اس پر رشک کریں گے کل میں اس کے ثواب اور اجر کو دیکھ کر فرماتے ہیں جب وہ کہتا ہے جب بندہ کہتا ہے ایاک و ایاک یا کا اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں بندہ جب یہ مبارک کلمہ جب, جب بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہی ہے اور صرف مجھ سے پناہ مانگی ہے تو گواہ رہو اس کے کاموں میں میں اس کی مدد, مدد کر دوں گا مدد کروں گا سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے دن اس کی دستگیری کروں گا ہاں یہ سارے اللہ کی طرف سے بندے کو بشارت ملتی ہیں جب بندہ وہی کا کر نس برماتے ہیں ہاں خلوصِ دل سے کہ اللہ میں صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں اور جان گریں میں کوئی شبہ نہیں مدد بندے کی صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں وہی اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاں جی نمرود کی آگ سے نجات دلایا وہی اللہ ہمیں میں مشکلات سے نجات دیتا وہی اللہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ہاں جی ورنہ یونس علیہ السلام کو کون نجات دے سکتا ہے مچھلی کے ویل مچھلی کے پیٹ میں سے بندہ کون یونس کو نجات دے سکے گا ہاں جی وہ مچھلی جو ہے سمندر کے کس کونے میں کہاں ہے کس کو کیا پتہ ہوگا لیکن وہ اللہ ہے جس کا حکم کائنات کے ہر چیز پر لاگو ہوتی ہیں اور ہر چیز اس کے حکم کے سامنے ہاں جی تابع فرمان بردار ہیں تو اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ ہماری نگلنے کا حکم بھی اسے اللہ نے دیا اور آپ کو تکلیف پہنچائے بغیر دان سے اس کو زخم پہنچائے بغیر آرام سے نگل لو اور ابھی باہر پھیننے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے اور آپ کو نجات دلال ہے موسا اور موسا کی قوم کو جو ہے ہاں جی وہی دریا نیلحت موسا اور موسیقی قوم کے نجات کا ذریعہ ہے ہاں اس میں راستہ بنا کے اور وہی دریا نیل جو آپ کے دشمنوں کو اللہ نے اسی پانی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تو یہی پانی دوستوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا اور یہی پانی دشمنوں کے لیے ہاں جی تباہی کا ذریعہ بن گیا وہی اللہ کے پیارے رسول ہے ہاں جی کہ آپ جو ہے گھر میں مکے میں آپ کے گھر کو محصور کیا کوفا نے نو دائروں میں ہاں جی ننگے تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے عرب کے قبائل کے جو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کے گھر کو معاشرہ کیا لیکن آپ ان کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں ہجرت کے دن لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا انہیں پتہ نہیں چلنے دینا یہ کس کا کام آئیے اسے اللہ کی مدد ہے آپ نے شہادت پر پڑھنے کا اللہ نے حکم کیا وہ پر کے آپ نے مٹی پھینکا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا آپ ان کے بیچ میں سے نکلا پھر آپ غار شور میں آپ نے پناہ لے لیا ہاں جی اللہ نے حکم دے اس میں لیکن اب کون جو غار شور میں وہ مکڑی کو حکم دے دیں کہ اس کے غار سور کے دہانے پر ایسا جان باندھ دے ایسا جال ایسا بنائیں جو سالوں سال پرانی جال ہے نایا جال نہیں ہے وہاں کا ادھر کو حکم دے ادھر انڈا دے دے ہاں یہ جی کون کر سکتا ہے یہ صرف وہی اللہ ہے ہاں جو بندوں کے اس طرح مدد فرماتا ہے اس طرح اللہ نے کتنے ہی اپنے پیارے بندوں کو اللہ نے نجات دیا مشکلات سے ہاں جی سے مسلمانوں کو جنگ بدر جنگ بدر میں مسلمان تین سو تیرہ ہیں بے سر سامانے میں ان کے ہاتھوں میں کوئی اصلاح بھی نہیں ہے کوئی گولہ بھی نہیں ہے وہ جھنگ و جنگ کوفار جو ہے ایک ہزار کا لشکر ہے پوری جنگی تیاری کے ساتھ آیا لیکن دشمن کو ہاں جی بہت بوری طرح وہاں شکست اٹھا کے جانا پڑتا شکس کھا کے جانا پڑتا ان کے ستر نفر مارے جاتے ہیں ستر نفر عصر کیے جاتے ہیں ان کے وہ سارے مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھوں آ جاتی تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ ہی مدد کر سکتا ہے آخر کی معنی میں ہاں جی ساری قدرتیں اسی لیے تو اسی لیے اللہ نے فرما جب بندہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ یہ آخر یہ آخر تو خدا فرماتا میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہیے اور صرف مجھ سے مدد پناہ مانگی ہے کواہ رہو اس کے کاموں میں میں اس کی مدد کروں گا سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے دن اس کی دستگیری کروں گا بالکل اللہ نے سچ فرمایا وہ ایسے ہی کر رہے ہیں صرف مدین جبو کہتا ہے دن صرۃۃ المستقیم اللہ میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما اور ہمیں سیدھے راستے وہ سابق قدم رکھتے سرات اللہ انہم انام تعالی یعنی میاں نے ان لوگوں کا راستہ جسمن تو نے انعام فرمایا غیر المعغوب عالم ولاذ کے انجن عذاب اور قہر نازل ہوا غذب ناز اور نئے وہ لوگ جو گمراہ ہے بندے جب اللہ سے اس دعا کو شراۃ المسکیم اور ہدایت ماتے ہیں تو خدا دعال فرماتے میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئے جو مجھ سے ہدایت مانگے اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں گا جس چیز کے امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کروں گا اور جس چیز سے وہ خائف ہیں اس سے معمول قرار دے دوں گا تو یہ عزا نگر میں مبارک سورہ کے بارے میں جو ہے یہ سراہ اہمیت کی وجہ سے جو ہے دو دفعہ آپ پر نازل ہو رسول اللہ پر اس لیے مبارک و سب المسانی بولتے ہیں دو دفعہ یہ ساتھ آئے نازل ہوئے ہاں جی اور مسلمانوں کو نماز کے اندر سورہ کو پڑھنے کا حکم دیا اور آپ فرماتے فخر کر کے ہوئے سورہ فاتحہ کے بارے میں کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ جیسے سورہ نہیں عطا فرمایا صرف میری قوم کو اس میں اللہ نے خود جو ہے ہاں جی اپنی عظمت بھی خود بیان کریں اور بندوں کو دعا کا طریقہ بھی خود بتا رہے ہیں ہاں جی کیونکہ یہ آخر نا آخر تک دعا یہ دعا بھی اللہ خود نے ہمیں سکھایا بندہ اس طرح دعا کریں دعا کے آداب بھی خود نے سکھایا کلمات بھی خود نے سکھایا بس بندے کو خلوص سے یہ دعائیں مانگنا ہے لہٰذا رضین گلامی عالم شریف پڑھتے ہوئے ہمارے اندر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ اللہ سے ہم کلامی کی کیفیت طاری ہو جائے ہاں جی شروع کے کلمات میں اللہ کی آبدا سرا ہوں اور اس کے بعد کی کلام کالما میخنا ابو یقین آخر تک آپ کمال عجیزی کے ساتھ آپ اللہ سے شراط السکیم کی مدد مانگے اللہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ سے مدد مانگے اور ہر نو گمراہی اور ذرالت سے اللہ کے درگاہ میں پناہ مانگے اس مبارک سرح کے ذریعے سے نماز کے اندر کیونکہ نماز معراج المومن زین گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اس سفر میں سب سے عظیم مرتبہ وہی اللہ سے ہم کلامی کا مرتبہ ہے جو آخری مرتبہ ہے ہاں جی اور وہ عظیم مرتبہ اللہ نے ہمیں اپنی پیارے نبی کے برکت سے امت کو دے دیا کہ مسلی یوناج ربہ نماز گزار اب اللہ سے ہم کلام ہوتی ہے اصلاۃ میراج المومن مومن کا میراج نماز اور نماز کے اندر مسلیون ربہ نماز گزار اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے لہٰذا وہ ہم کلامی کے کیفیت اس مبارک سورے کے ذرے سے ہوتی ہے ذہن گرامی لہٰذا سرح کی معنی مفہوم کو مد نظر رکھ کر ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان وعدوں کو جو اس مبارک حدیث میں امام رضا توسف سے پیارے رسول کی زبان مبارک سے ہمت تک پہنچایا ہے یہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورا ہوں گے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں جی ان قرآن صورتوں کو آیات کو پوری توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو پوری خلوص کے ساتھ پڑھنے کے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توحیق الم یا رب العلم